اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیڑ جس پر قرن میں لانت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں ناؤ بڑھتی مگر بڑی سرکشی